نماز جمعہ کے بعد ہمیں حضور علیہ سلاد و سے دو رکت کا پڑھنا بھی ثابت اور چار رقت کا پڑھنا بھی ثابت تو فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز میں جو چار رکت پہلے پڑھی جائیں وہ بھی سننا تے ہے اور جمعہ پڑھنے کے بعد جو چار رقت سنت پڑھی جائیں گی وہ بھی سننا تے پھر اس کے بعد جو دو سنتیں پڑھی جائیں وہ بھی سننا تے اس کو جان کر کے چھوڑنا مایوب ہے اگر اس کی عادت بنا لے تو گناہگار گار ہوگا اور کوئی ساتھ پوچھنا چاہ رہے ہیں <تصفح> جی